منال میناہل پی کے آ, کا سوال ہے مناحل پی کے وہ تشریحات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب حضرت اللہ صاحب مناحل پی کے کا سوال ہے حضرت صاحب کہ کیا مزارات صالحین پر جانا اور وہاں پر جا کر دعا کرنا کیا یہ صحیح ہے قرآن و حدیث کی روشنی میں براہ کرم بتا دیجیے جزاک اللہ خیر جی بالکل صحیح ہے مزارات سے جا کے آقا کریم صلی اللہ دعائیں مانگی مشکل ہمیں حدیثی موجود ہے امام دہی رحمۃ اللہ تعالی نے شعب المان میں اسی طریقے سے علامہ فیوتی کی رحمۃ اللہ علیہ نے شرخ دور میں علامہ ابن رجب ہمبلی نے احوال القبو میں اس ادیشی کو نقل کیا ہے کہ آک کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جنت البکیشیل اور ہاتھ اپارا دعا اعاگا کتے تھے تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے میرے آقا کا حکم بھی ہے تو جنت البکی والوں سے زیادہ اور کون سال سے ہوگا تو آقا نے سنت بنا دی لہذا صالحین کے معیار پر جانا بھی سنت ہے وہاں جا کر دعا مانگنا بھی آقا. صلی اللہ علیہ وسلم کی سُنت طیبہ، طاہرہ ہے آج کل اصل میں جو لوگ اس کو منع کرتے ہیں یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ اصل میں اللہ کریم کا ان سے جو ہے وہ انتقام ہے کہ ساری زندگی وہ انبیاء اولیا کے لا بول کر مر گئے تو رب نے کہا کہ اب تمہاری قبروں پر بھی کوئی نہیں آئے گا اور تمہارے اوپر دعا مانگے بھی کوئی نہیں آئے گا اس لیے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جی شریعت وہی ہے جو آقا کریم نے فرمایا اور شریعت کا کیا ہوگی تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کر کے دکھا دیا شریعت اسی کا نام ہے جس کو میرے آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کیوں کہ آپ ہی تشارے علیہ السلاۃ و کا ہی حکم ہے طریقہ ہے فرمایا نہ میں نے پھر قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا اب زیارت کیا کرو تو قبروں کی زیارت کرنا آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے حکم بھی ہے وہاں دعا مانگنا آقا کی سنت بھی ہے اور حکم بھی ہے تو اس لیے آ, وہاں جانا چاہیے دعا مانگنا چاہیے تو میں گزارش کر رہا تھا کچیوں کے جو امیا اولیات ہیں مرنے کے بعد بھی ان کے کوئی کام نہیں آتا نہ ان کی اولاد اللہ, اللہ محدود کریم نے ایک دوستاخیر رسول کا ذکر قرآن میں فرمایا فرمایا تب مال ما اس کا نہ ہی اس کی اولاد کام آئی مرنے کے بعد نہ اس کا مال کام آیا نہ اولاد کام آئی ان کے مرنے کے بعد بھی نہ ان کی اولاد کام آتی ہے اور نہ ان کا جو ہے وہ نہ اولاد کام آتی ہے نہ مال کام آتا ہے نہ ان کے کوئی سواب کرتے تھے والدین کی قبروں پہ جاتے تھے زیارت کرتے تھے ان کے لیے دعائیں آنکھتے تھے نہبر کتنی دور مدینہ شی سے بنی تو اس لیے صحابہ اور آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بھی ایک طریقہ ہے